لام ميم صاد ألف لام ميم صاد <تصفيق> اہ پیغمبر یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو لہذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے کم والی دون الیلم تک لوگو جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو فجن ام کو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے مہم اہم بس اولوں کولوں کال پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ تھا نہیں بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے ارسل اب ہم ان لوگوں سے ضرور باس پورس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا نل می بی پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے الحق فمن ثقلت هم اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے چنانچے جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے امن خفت اکلین خسروسوں اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو کم سم کم سم اکتس مجھے سجدوبلی سلم اور ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو چنانچے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے اب نکل جا یقین تو زلیلوں میں سے ہے اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا نل مری اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی کال خبیم اغوئی تنیل کو دن سے رو کہنے لگا اب چونکہ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ رہوں گا ثم ولا تجد پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا قال اخرج منها لمن تبعك منهم أن جهنم منكم أجمعين اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے زلیل اور مردود ہو کر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا فکل من سوشی تم غلط قرب غلط قوروب رو آدم تم اور تمہاری بیوی بی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے شدی ال میل سوں مل منہ کم رب کل تون ملک کون مالدی پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے نیل کمین اور ان کے سامنے وہ قسمے کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں فَدَلَّاهُمَا ہوں فَلَمَّا بغرو الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا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 لكما عدو مبین اس طرح اس نے دونوں کو دھوکا دے کر نیچے اتار ہی لیا چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہ ایک دوسرے پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے اور ان کے پروردیگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے قال اللہ نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے قال فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسی واری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذالک خیر من آیات اللہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے اور جو خوش کا ذریعہ بھی ہے اور تقوے کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں یمتی ن کمش پانوکم اخرج اب مل جن ہوں مل بس مل مس مہر کم مِنْ می سو تر انا جعلنا للذين لا اے آدم کے بیٹو اور بیٹیوں شان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے وہ ادو فہم اللہو امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء ان تقولون على الله ما لا تعلمون اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں قل امر ربی بالقسط کہو کہ میرے پروردگان نے تو انصاف کا حکم دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو انہم شین اون من دون و سبون و یا سبون تد تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں یا بنی زینتکم عند کلی مسجد وکلو اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوش نمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا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 کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور اسی طرح پاکیزہ رز کی چیزوں کو کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں مرم ریلف و رنس مَا ویریل شکتی بِهِ میس پانو لو اللہ <تَعْلَمُون> کہہ دو کہ میرے پروردیگان نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی نیز ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے جل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر قوم کے لئے ایک معاد مقرر ہے چنانچہ جب ان کی مقررہ معاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے بنی ادم امتی کم رونا کم عیتی فمتو اصل حسل ہو فن علئی ہوم ینو اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تمبی کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائے تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین كذبوا بی خالی اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو چٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے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 جتھو نت و ہوں کال کال ائن مدن می دون الله شہید اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لیے آپ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے کدل می من من كلما دخلت سیف لعنت مدح حتى اذا فِيهَا روفی ہمی اخراحم لوہ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لانت بھیجے گا یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا اللہ فرمائے گا کہ سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تمہیں ابھی پتا نہیں ہے فضو کو فضو کو تم تک سب اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو ان اللہزین کذبو بی آیاتنا واستکبرو عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء وَلَا لطفتم اب اب سم خلون النتحت وہ لوگو یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ مو موڑا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں لہم من دوںش کا نجز ان کے لیے تو دوزخی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اورنا اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں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 خولی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے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 بل ہنو دو تلخ مل جنو تم چملو اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگو یہ ہے جنت تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے و ند اشبن قد و جد نو نبو ن ہک پہل وجد تم مواد ربو کم حکو کالو ن أَلْ اللہ <الظَّالِمِين> اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردیگاہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردیگاہ نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا وہ جواب میں کہیں گے ہاں اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کیا اللہ کی لانت ہے ان ظالموں پر اللہ زینوتی کا جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑ نکالنا چاہتے تھے اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے او نوم اللہ کل و ندو سلام کم لمیا اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور آراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کے علامتوں سے پہچانتے ہوں گے اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر وہ آراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا وال اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم اور آراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کے علامتوں سے پہچانتے ہوں گے کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے قسم تم لوہ ملا بہن اد خل جلا خوفال تم تہ زن پھر جنتوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا و ند اسبری اصحبل جی انفی بول من افی بو آل مینل می او میم رج پخم فری اور دو والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں دین ہل تھوا تو دُن ہلؤ من سم نولی وَمَا وم کنوی اتہدو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیا زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا چنانچے آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کلم خلن کھلا انکار کیا کرتے تھے وَلَقَدْ فصلناه على علم ورحمت لقوم اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے هل چیل یو میت ائلوحو یا سوہمی کب لو کد جتر سلو ربین بل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 اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا جو اس کتاب نے بتایا ہے اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ وہی دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں اور جو دیوتا انہوں نے گھڑ رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سوراخ نہیں ملے گا إِ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَق السَّماواتِ وَأَغََّ فيِي ستَّتِ أَياامِ ثُمَّ ْتَوَ على الْعَبْش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 یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے پھر اس نے عرش پہ استوا فرمایا وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آ دبوچتی ہے اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے ہیں جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ربکم تضرعا وخفیہ ادو ربرو خفیہ انعت تم اپنے پروردگار کو آجزی کے ساتھ چپکے کے چپ کے پکارا کرو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے وہ صحب سکون فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوایں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہنکا لے جاتے ہیں پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے شاید ان باتوں پر غور کر کے تم سبق حاصل کرو والبل دو پیں بو یا خوجں نہبات تو ہوں بھی ابنی رب ہیں وال الذيی خبو سال اور جو زمین اچھی ہوتی ہے۔ اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکلاتی ہے۔ اور جو زمین خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے رہتے ہیں مگر ان لوگوں کے لئے جو قدر دانی کریں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يا قوم والنا ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو قال من قومه اننا ضلال ان کے قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہوئی سب کن رسول نوٹ نے جواب دیا اے میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں و ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتا نہیں ہے او عجبتم ان کمر کم آج کم لکم کم تو بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بدعملی سے بچ کر رہو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو فکذبوہ فانجینا ہوا الذین معہو فی الفلک واغرقنا الذین کذبو بآیاتنا انہم کانو قوما عمین پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا یقیناً وہ اندھے لوگ تھے اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حوت کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے فرومی قومی ان کے قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو ملئی سبھی لالمی ہود نے کہا اے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں ابلاتی امین میں اپنے پرور دیوار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو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 تمہیں جانشین بنایا اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑا چڑھا کر رکھا لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہوجود فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنتَ مِنَ <الصَّادِقِينَ> انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھیں اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو ہوئی کم کم رج سو اتوجل اسم ام تم سم سَمَّيْتُمُوهَا ہے أَنتُمْ اب سل پغرو ان تغری نے کہا اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر آزاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے یا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی بس تو اب تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں و قطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا و قطعنا دابر الذين كذبوا وما كانوا مؤمنين جناتهم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو چٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے ددی نت الله, اللَّهِ وَلَا کفی ابھی وَلَا بس ولت مسوسو سُد کد بلی اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سالح کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے أَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا پسو رو تک رو فِي تخل مُفْسِدِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو ملبرو مومی لو وائف مچالم اچال مو نالسل می کالو بما ارسل به ان کے قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ سالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ان بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں فَعَطَرٌ پچوا چوان امرو یا سال ہو چینا بیمہ چائے دونوں کالو یا سال ہو چین بیما چائی دل مفسلی چنانچہ انہوں نے اونٹنے کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا سالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے لم ر ونصحت لكم ونصحت لكم اس موقع پر صالح ان سے منہ مو موڑ کر چل دیئے اور کہنے لگے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خاہی کی مگر افسوس کہ تم خیر خاہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اور ہم نے لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی بل انتم قوم مسرفون تم جنسی حوث پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدے پلانگ چکے ہو وما كان جواب قومی سیت ان کے قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں وَأَهْلَهُ إِلَّا مرأتَهُ كَانَتْ مِنَ <الْغَابِرِينَ> پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش پرسائی اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاہُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ الاشم خوری اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے لہذا ناب تول پورا پورا کیا کرو اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو لوگو یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو لوک من بھی تم کو لیلا سکس فَكَثَّرَكُمْ نا اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں ٹیڑ پیدا کرنے کی کوشش کرو اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے پا كَانَ کم امنو آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ا پاف يُؤْمِنُوا فسب يحكم اللہ وهو الحاكمين اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے الل ملوین استعمال کیا شوائی ملوین امنو میتی نو لو د فی میل ال اوک ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمٹ میں تھے کہنے لگے اے شعیب ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا شعیب نے کہا اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی ادیف رو ن لا ہی کبھی بن فی ملتی کو جاو میحل اش اللہ رب ن ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے جبکہ اللہ نے ہمیں سے نجات دے دی ہے ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں ہاں اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا قوم کے لوگوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا فأصبحوا في دارهم جاثمين پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے اللہ الف الب خاص جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے ونصحت لكم ونصحت لكم فری چنانچہ وہ یعنی شعیب ان سے منہ مو موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے قوم میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی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 اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ آجزی اختیار کریں تم مبدلنا مکان السیئت الحسنة حتی عفا وقالو وقالو قد مس آباءنا الضرار سراء وهم لا پھر ہم نے کیفیت بدلی بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے ہیں پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتا بھی نہیں چل سکا اول أَنَّ انوت لَفَتَحْنَا لَفَتَحْنَا من السماء والارض لمل اور كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا لیا اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں او امین اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں امین اللہ, اللہ خاص بھلا کیا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جو آخر کار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں اولم یا دلوب نہ لا بھی جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے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 یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے ان کی اکثریت میں اہد کے کوئی پاسداری نہیں پائی اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان فرمان ہی پایا تم باد راؤن و مر فل فخر ناکی بتمفی پھر ہم نے ان سب کے بعد موسا کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا وقال موس العالمین موسیٰ نے کہا تھا کہ اے فرعون یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں حقیق علی میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو ان فأت بها ان من اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم ایک سچے آدمی ہو القاس بہ نمبین اس پر موسا نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف صاف اشدہ بن گیا وہ نظہی بہ بو اور اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکا یک چمکنے لگا فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے مور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے قَالُوا اَرْجِحْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ محلت دو اور تمام شہروں میں ہرکارے کارے بھیج دو يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ علی۔ تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ آئے تو لو ان لرون کالوں کن غالبی چنانچے ایسا ہی ہوا اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم موسا پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا فرعون نے کہا ہاں اور تمہارا شمار یقینا ہمارے مقرب لوگوں میں بھی ہوگا موسکی او نل ملکی انہوں نے موسا سے کہا موسا چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو ورنہ ہم اپنے جادو کی چیز پھینکیں الکو قلم الکون سہرو اون سی ارو ہبو بھی ناگی موسا نے کہا تم پھینکو چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ان پر دہشت تاری کر دی اور زبردست جادو کا مظاہرہ کیا موسوخل اور ہم نے موسا کو وہی کے ذریعے حکم دیا کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو بس پھر کیا تھا اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزیں نگلنی شروع کر دیں جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی بکول اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا اور ان کا بنا بنایا کام ملیا میٹ ہو گیا نالکلری اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے وہ اہاوتوں سا اور اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا آمنا برب امن وہ پکار اٹھے کہ ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے ربی موسا وہ جو موسا اور ہارون کا رب ہے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 تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی اس شخص پر ایمان لے آئے یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا لا اوقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا پھر تم سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا قالوا اننا الى انہوں نے کہا یقین رکھ کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس واپس جائیں گے وما تنقموا منا الا ان امنن وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابے دار ہوں وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدو فی الارض و یذرک قال سنقتل أبناءهم نساءهم وإنا فوقهم اور فرعون کے قوم کی سرداروں نے فرعون سے کہا کیا آپ موسا اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ اور آپ کے خداؤں کو پسے پوش ڈال دیں وہ بولا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا پورا قابو حاصل ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ وصبرو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده اللہ کی بتم نے اپنے قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو یقین رکھو کہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے لوین ومن بعد ما جئتنا کالس رب کم الی کا دور کم ویستی فیل افیا و چمل انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے موسا نے کہا امید رکھو کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جان نشین بنا دے گا پھر دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو وَلَقَدْ أخذنا آل فرعون ونقصم من الثمرات يذكرون اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تمبی ہو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهَ الم پم مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسا اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ اور موسا سے کہتے تھے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانی لے کر آ جاؤ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں مجرمی جنات ہم نے ان پر طوفان ٹڈیوں گھند کے کیڑوں مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑی جو سب الہدہ الہدہ نشانیاں تھی پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے والما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندك شفج اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تو وہ کہتے اے موسا تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے مَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے ت کون مغرم فل ہوں کزبوں فور کون ہوں فل ان کز بھی آیا تین کنو ان فلی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو چٹلایا تھا اور ان سے بالکل بے پروا ہو گئے تھے۔ وا ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائیل بما صبرو و دممرنا ما کانا يصنع فرعون و وما کانو يعرشون اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سر زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا سو لهم قالوا يا موسى جعل لنا ی كما لهم ہمل قال علیحل قوم تجهلون اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے بنی اسرائیل کہنے لگے اہ موسا ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں موسا نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو اِنَّ هَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا ارے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے قال فضلكم اور کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہان کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے اوز جیناکم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحیون نساءكم بَلَاءٌ مِّن عَظِيمٌ اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا ہے جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی آدن مو سل سین لئی لتوں شری فتم قوت عبائن لئی ل وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ تور پر آ کر کریں پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی معاد کل چالیس راتیں ہو گئی اور موسا نے اپنے بھائی ہاروں کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْنَا لرانی ولکنور جلف انٹ کرنی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 اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں فرمایا تم مجھے ہر گز نہیں دیکھ سکو گے البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں موسا اِنِّ انتی <الشَّاكِرِين> فرمایا اے موسا میں نے اپنے پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے لہذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ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 اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں میں ان قریب تم کو نافرمانوں فرمانوں کا گھر دکھا دوں گا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون فِي سی سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا میئر بلوش سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلك انہم كذبوا وکانو عنها میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگر انہیں ہدایت کا سیدھا راستہ نظر آئے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ہے ان کے اعمال غارت ہو گئے ہیں انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے تھے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خواء الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اور موسا کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا بچڑا کیا تھا ایک بے جان جسم جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے ولم کوفی اے دین و او اند بلو کولو کولو لمح الخاصری اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے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 فون پوتلون فل تشمت بل اقدت بیال اقدال جالنی ملک اور جب موسا غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنے قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے میرے بات میری کتنی بری نمائندگی کی کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے وہ بولے اے میری ماں کے بیٹے یقین جانئے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ان الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجَلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجِزِ <الْمُفْتَرِين> اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غزب اور دنیاوی زندگی ہی میں ذلتا پڑے گی جو لوگ طرح پردازی کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں مل اتمت منو اندی ہے اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے رحمت هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ اور جب موسا کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں اور ان میں جو باتیں لکھی تھیں اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وقت رو سو مو سب عین رجو لل کولمجو کال ربل مِنْ اہ لو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 انت ولينا فغفر لنا وارحمنا وانت الغافرين اور موسا نے اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہے تو لائیں پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسا نے کہا میرے پروردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے کیا ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے ظاہر ہے کہ نہیں لہذا پتا چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكِ سوئی بوبی منشمتی فس اکتو بل یت پون و زخت ولدی نوتی نو می ن اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں اللہ تب اون اصول بنائیں جدید بنائیں ریلی مرح بل مو یو بل موفی و ملو لو میب ویو ہلوہ پئی بچو ہریمل ملخبی بان اس ولطی چنچا للوین امنو بھا ز ن سوت نوری جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا برائیوں سے روکے گا اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ توق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے اس کی تعظیم کریں گے اس کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے قل لوس مل بل لین بلکلی متی تبی او تب اولا کم اے رسول ان سے کہو کہ اے لوگ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جس کے قبضے میں تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہی زندگی اور موت دیتا ہے اب تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ جو نبی امی ہے اور جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو موسون اور موسا کے قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے وَقَطَعْنَا هَٰمَانَ مُثْنَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عيناً مل ان سوبہ نلغ مل آل مل مسلم کلو میوں مَا بز وَمَا نو ملکی كَانُوا اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے تھے اور جب موسا کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وہی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو چناچے اس پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے ہر خاندان کو اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا اور ہم نے ان پر منوسلوا یہ کہہ کر اتارا کہ کھاؤ وہ پاکی رسک جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے جو ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے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 اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے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 ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنا لی تب ہم نے ان کی مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا تر شروعات تین یوم سب تیم شو ملس بتونتی نبلو بینک نو بما سم اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی جب وہ سبت یعنی سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھیں اس طرح ان کے مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے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 جب انی کے گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بریو ذمہ ہو سکیں اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کر لیں فلم منسو مدھی ایندی نو نانی این نل یا نل دین ول مو الَّذِينَ غَلَمُوا بِعَذَابٍ بِمَا كَانُوا <يَفْسُقُون> پھر جب یہ لوگ وہ بات بھلا بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو برائی سے روکنے والوں کو تو ہم نے بچا لیا اور جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نہ فرمانے کے بنا پر ہم نے انہیں ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا ہوں خونو کر چنانچہ ہوا یہ کہ جس کام سے انہیں روکا گیا تھا جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں پہنچائے گا بے شک تمہارا رب جلد ہی سزا دینے والا بھی ہے اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان بھی ہے منہ یرجعون اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیا چنانچہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور کچھ دوسری طرح کے لوگ بھی اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ راہ راس کی طرف لوٹ آئے خلف بلفون هذا بون و سیو فرولن یأخذون عرض هذا الادنى ویقولون سیغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار خير للذين يتقون افلا تعقلون پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے جانشین آئے جو کتاب یعنی تورات کے وارث بنے مگر ان کا حال یہ تھا کہ اس ذلیل دنیا کا ساز و سامان رشوت میں لیتے اور یہ کہتے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی حالانکہ اگر اسی جیسا سازو سامان دوبارہ ان کے پاس آتا تو وہ اسے بھی رشوت میں لے لیتے کیا ان سے کتاب میں مزکور یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کریں اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اے یہود کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے و اننا لا اجر اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّتُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ <تَتَّقُون> اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے وہ کوئی سائبان ہو اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے اس وقت ہم نے حکم دیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور اس کی باتوں کو یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو خزا ربی بنی ادم ویم زوریت ہوں و اشد ہوں و اشد ہوں الم الب رب کالو بلا۔ شہید اور اے رسول لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے او شوق قبل من بعدهم بما فعل المبطلون یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک کا آغاز تو بہت پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد انہی کی اولاد بنے تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف پلٹائیں۔ نب ال فَانْسَلَخَ مِنْهَا مِنْ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گم لوگوں میں شامل ہو گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاك مسل مسلح اوتھو اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا اس لیے اس کی مثال اس کتے کی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے لہذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں سلق البوسم کنولیم کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں من الله فهو ومن يضلل هم جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں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 لو اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں وہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ مَا كَانُوا يعملون اور اسماء حسنا اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں لہذا اس کو انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا وَمِن مَن خلقنا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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو چھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتا بھی نہیں چلے گا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے اولمیت کرو میں بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں اَوَلَمْ يَنظُو فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْعَسَاهِ اناس أن من اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے اللہ فلا له في جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یارو مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں یس الس آتی نہ مرس ہے کل ان میں ربی یجلیها لوقتها مکوتی ہے سکل سموتی کلبت اللَّهِ کفی اُل ملا ملک مو اے رسول لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے وہی وہ اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا کوئی اور نہیں وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے قہدو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے قل املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِ ان بشیرولی قومی <يُؤمنون> کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آکر کر تسکین حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بز تیرا شکر ادا کریں گے ہوں میں فور ہوں شوق ہوں میں لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرس بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہی بلند اور برتر ہے کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے سروس اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں کم تم سوامی تم اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں تم سوتی یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں اب ذرا ان سے دعا مانگو پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمشونَ بِهَا اور شون آئنوئی يُبْصِرُونَ بِهَا ام لهم آذان يسمعون بها ثم فلا تنظرون بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنے ان سے کہہ دو کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو <سؤال> <سؤال> وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کرتے ہیں وَإِن إلى الهدى لا, يسمعو ينظرون إليك وهم لا يبصرون اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہو لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا خود مربل جاہیلی اے پیغمبر درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو وَإِمَّا ينزغن اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچو کا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو یقیناً وہ ہر بات سننے والا ہر چیز جاننے والا ہے ان نلین تپو ادم پم نش پانی تدک کرو تدک کرو فم م جن لوگوں نے تقوا اختیار کیا ہے انہیں جب شیتان کی طرف سے کوئی خیال آکر چھوتا بھی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو ان شیاتی کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاتی گمراہی میں گھسیٹے لے جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جَاءَتْ بِهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي بسو رو میرو اب اور اے پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مو مانگا موجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ موجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا کہہ دو کہ میں تو اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وہی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ <تُرحَمُون> اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو فینل الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی آجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان عند تک لا سب عن ہوں والا ہوں یس جدو یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے